<اللَّه> فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم مسلمان جب تک پر دروج سے پڑھتا رہتا ہے رشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی مجلس آئمہ مساجد برکاتی کابینات بلوچستان سوال ہے کیا اجارہ تے کیے بغیر امامت کرنے میں حرج تو نہیں کیونکہ بسا اوقات مسجد کمیٹی والے کہہ دیتے ہیں کہ آج سے آپ ہمارے امام ہیں جبکہ کام مشاعرہ مدت کا تعین نہیں کیا جاتا برائے مدینہ اس کا جواب بتا فرمائے ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ امام کی جمع آئماں نہیں ہے ہمارے یہاں یہ عام ہے آئما بولتے وہ آئما نہیں ہے بلکہ اما جیسے ازان کو آزان بولتے ہیں ہمارے یہاں ازن مانے کان ازن کی جمع ہو گئی آزان تو محسدین صاحبان دو کان میں انگلیاں ڈالتے ہیں اسے لیکن وہ آزان نہیں دیتے آزان دیتے آزان اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اپنے سر کے اندر پیوست رکھتے ہیں آزان اور آزان دیتے تو آئ کی جگہ اب ام ماں کی عادت ڈالی ہے اکثر یہی ہے حالانکہ مبالکہ کروں تو بیس مرتبہ مدنی مذاکرے میں میں نے یہ وضاحتیں کیے لیکن ایک تعداد مدنی مذاکرہ سنتی ہے یہ سمجھتے کہ ہم نے یہ گردانے رٹ لی ہم نے مطلب درس نظامی کر دیا ہم کو سارا اسلام آ گیا ایسا نہیں بہت ساری غلطیاں پھنسی ہوئی ہوتی دماغ میں تو مدنی مذاکرے میں باہر ان کی طہارت کا سامان ہو جاتا ہے الحمدللہ اس لیے مدنی مذاکرات دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنے اوپر لازم کر لے اللہ آپ کے مدنی چینل کو سلامت رکھے یہ آپ کو گھر آ کے سکھا رہا ہے دوسرا وہ سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو اس کا تلفظ تو عام طور پہ غلط ہوتا ہے اچھا ہم جیسوں کے سامنے آتے ہیں نا تو بلے تکلف کے ساتھ تھوڑا یوں مخارج کا خیال رکھا جاتا ہوگا عام حالات میں تو اس کا بھی خیال شاید نہ رکھا جاتا ہو لیکن ساتھ میں کہیں واو کھائے جاتے السلام علیکم رحمۃ اللہ برکا یوں بولتے ہیں کوئی برقہ تو ہو بولتا ہے تو راہ پر زبر ہے کات اور برکات تو ہو بعض برکات برکا ہی کہہ دیتے ہیں تو ہو شامل ہے پاک میں اچھا دوسرا یہ کہ واؤ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات واؤ کھا جاتے میرے سامنے واؤ کھاتے ہیں اور جب اکیلے میں آپس میں خدا جانے کیا کیا کھا جاتے ہوں بہت کچھ کھا جاتے ہوں السلام علیکم سلام ہوا یہ بھی رسم سلام ہوا نہ اس کا جواب واجب نہ یہ سنت ادا ہوئی سلام کی نہ کچھ السلام علیکم کا تو بالکل یعنی کہ بگاڑ کے رکھ دیتے میں نے ایک جنرل بات کہی ہے کہ یہ غلطیاں ہمارے ہاں عام ہیں اب ہم سوال پر آتے ہیں اجارہ بلا تعین تو جہاں اجرت سراہتن یا دلالتن ثابت ہو یہ اجرت دینی ہے اور لینی ہے ٹھیک ہے نا تو اب ایسی صورت میں طے کر لینا واجب ہے بغیر تے کیے اگرچہ وہ اجرت مصر کا حقدار تو ہو جائے گا لیکن فریقین گناگار ہیں اجرت مصر یعنی کہ وہاں جو اجرت معروف ہو یعنی ارف ہو جس اجرت کا دی جاتی ہو اتنی اجرت کا حقدار ہو جائے گا لیکن تے نہیں کیا اس لیے گناگار ہوں گے اس میں جھگڑے کی صورت بھی تو ہے جھگڑا تو ہونا ہی ہے جس سے وہ بازو کا تو اب بھی ہوتا ہوگا رکشے ٹیکسی والے صاحب اپنے انصاف سے دے دو مزدور اٹھائے گا آپ انصاف سے دے دینا اب وہ جب دیا تو بولا یار یہ کوئی تمہارا انصاف ہے ہمارا تو یوں ہو گیا نا پسی نا نکل گیا نے پھر راستے میں اتنی دیر بھی لگ گئی ہو ٹریفک بھی جام تھا تو چونی تو یہ کر کے وہ زیادہ اجرت کے تعلیم ہوتے ہیں پھر وہ ماری لڑائی دل ازاری اظہار سانی نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے تو یہ نہ بھی ہو لیکن اس کا امکان لیتا ہے تو بہرحال اصول یہ کہ جہاں اجرت سراتن یا دلالتن ثابت ہے دلالتن میں سابت ہے وہاں طے کرنا واجب ہے بغیر طے کیے فریقین گنا گار گے ہاں جہاں اجرت اس طرح ہے کہ جیسے چائے ہے تو پتا ہے اس ہوٹل میں چائے اتنے کی ہے تب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتا ہے دونوں اسی طرح بس کا کرایہ پتا ہے تو اب یہاں طے کرنے کی حاضرت نہیں کہ بھائی ادھر سے ادھر تک اتنا کرایہ ہے تو امام سے بھی جب کہ اجرت کا وہی جو جی کیا ہے لینا دینا ضروری ہے تے آپس میں انڈر اسٹوڈنٹ تو اب یہ کہ طے کرنا ضروری ہے مربت میں طے نہیں کریں گے تو ظاہر وہ گناہگار ہوں گے اب یہ سا نہ سمجھی اور معلومات کی کمی کا دور ہے کہ امام بیچارہ بولے نا میں اتنی تنخواہ لوں گا اس کا ڈبا گول کر دیں گے یہ جو حل اتنا اس کو برا بھلا بولیں گے حالانکہ وہ عالم ہوگا اور علم کی بات کی اس میں کہ جب دینا اور لینا ہے تے تو پھر بولنے میں کیا رہے تاکہ گناہ سے بچ جائے لیکن کئی گناہوں کا صدور شروع ہو جائے عوام جو ہیں یہ بولنا شروع کر دیں گے یار لالچی آدمی ہے منہ سے مانگ لیا اس نے تو صحیح تو کیا ہے کھاتے میں تو منہ سے ناپ لوگ حکم شریعت میں تو منہ سے بیان کیا جائے گا یار. کیا ہر جس میں لیکن یہ کہ ہے آزمائ باہر والی کہ تیک کرنا ضروری ہے اس طرح ترابی ہے تو خیر اجرت ہی حرام ہے لیکن وہی وہ کہ ترکیب سے جو اس کا ہیلا ہے کہ وقت کی اجرت تو اب وقت کی اجرت بھی طے کی جائے گی کہ رمضان شریف میں روزانہ رات کو آپ کے اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ ہمارے عزیز اب یہ طے ہوگا یہ طے کر رہے ہیں اور بھلے لاکھوں روپے آپ دے دیں وہ الگ بات ہے طے ہو جو کو منظور ہو اور طے نہیں ہوا یہ طے ہو گیا کہ میں نہیں لوں گا میں نہیں دوں گا اور یہ واقعی طے ہو گیا اب دینے کو آپ سونے کی اینٹیں اٹھا کر دے دیں جائز ہوگا اور لے دینا دونوں جائز ہوگا لیکن ہمارے یہاں تراوی بدکسمت اجرت پر پڑھائی جاتی ہے انڈر اسٹوڈ تب بھی ہے کہ ملے جی کہ یہ لے گا ہے بعد لوگ تے نہیں کرتے سمجھتا ہم نے تھوڑی کیا جو دینا ہے نہ دیں تو پتا چلے گا کہ کتنی پستیں کھنگالتے ہیں اس کی عبد قطاری المدنی رکن مجلس حجویری رکن مجلس کی بارگاہ بیارگاہ میئر ہے کمیٹیوں میں عموماً محلے کے نمازی ہوتے ہیں کیا انہیں مسجد کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کمیٹی والے تو ہیں ہی ذمہ دار مسجد چلانے والے نہیں ان کو تو پوری معلومات ہونی چاہیے تو ایسی کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ جس سے یہ ہو کہ, کہ اس کے مزاج میں سختی نہیں ہو یہ اچھے انداز سے حق بات کہہ بھی دے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے یا بالکل سٹریٹ پاورڈ ہو جانا چاہیے امام کو یا اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے امام کا کہ وہ حق بات کہہ بھی دے اور سامنے والے اس کو اچھے انداز سے قبول بھی کر لیں نرمی ہونی چاہیے حکمت عملی ہونی چاہیے کہاں کب کتنا سمجھانا ہے اب وہ سارے دفاتر کھول دے گا تو اگلے تو بپھر جائیں گے یہ اگلے ہیں غصے میں سے گھومی بھی ہے اب اس وقت امام صاحب آئکتے ہیں اور ابھی بیان کریں گے بھی تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بول دیں جسے ایمان کے لالے پڑ جائیں تو اس لیے وہ حکمت عملی سے ہی کرے اور یہ بھی دیکھ لے کہ یہ آیا میری مانیں گے بھی یا نہیں اب یہ پتہ ہے کہ مانیں گے نہیں الٹا کچھ بک بک کر دیں گے وہ فساد بڑھ جائے گا تو یہاں بھی اس کو دیکھنا ہے تو بارہ لے کے حکمت عملی حکا کے حق جو ہے وہ بھی حکمت عملی سے ہی ہوگا ابالے باطل وہ بھی حکمت عملی سے ہوگا ہر صورت میں اب ڈنڈا تو نہیں جلتا بعض امام بیچارے صحیح بات کرتے بھی ہے لیکن کڑک ہوتے ہیں تو پبلک دھڑک بولتی ہے اور فساد ہو جاتا ہوگا تو کامیاب وہی امام ہوتا ہے کہ جس کے اندر حکمت عملی ہو تملک نہ ہو چاپلوسی کہ مالداروں کے آگے آجزیاں کرنا یہ خوش آمد جس کو اپنے بولتے ہیں اور جو بندہ اس سے ٹرمپ اچھے ہیں اس کی ہام کرنا جس سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں وہ اگرچہ صحیح بات کرے تب بھی اس کی تغلید کرنا وہ غلط ثابت کرنا اس طرح کی مفاد پرستیاں ہوں گی تو امام چلے گا نہیں دنیا میں چل بھی گیا تو آخرت میں مارا جائے گا اس لیے خوف خدا کے ساتھ ترکیب رکھے اور امام کو اتنی معلومات ہوں کہ کس طرح مطلب یعنی کہ بات کرنی ہے اس کو آیتیں یاد ہوں مدینہ مدینہ روایتیں یاد ہوں پھر جزئیات یاد ہوں تو پھر ایسا وزن پڑے گا بات کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا میں حکمت یا ہمارے امام اسلامی بھائی یا جو بھی مسجد کے امام ہیں اپنے نمازیوں کو بالخصوص فجر کے نمازیوں کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے میں نے تو تھوڑی تھوڑی سدائے مدینہ لگائی ہے فجر میں اٹھانے کا گھر پہ جا کے دروازہ بجانے کا کام بھی کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا جب شاید دعوت اسلامی نہیں ہوگی پہلے کی بات کر رہا ہوں تو امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے مولا مشکل کو شاید بھی جگاتے ہوئے آ رہے تھے نا اور پھر ابن ملزم بدبخت نے حملہ کیا اور شہادت عمل میں آئی پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی جگانا ثابت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے یہاں حدیث پوری ہوئی اور اس کی تخریج ابو داؤد کتاب اب اس کی حدیث کے بعد لکھا ہوا ہے لہذا جو کچھ نصیب انسان کسی کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علی علیہ و وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہے اب یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وال وسلم مبارک پاؤں سے ہلاتے تو یہ اس پاؤں مبارک سے تھے کہ ایک ٹھوکر سے وہ کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں اگر ہمارے پاؤں سے جو ہے نا یہ اٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ٹھوک دیا آ جائے پاؤں سے جگانا اس کو سنت مت بنانا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ ہے کہ میرے آقا جس کو قدم مبارک سے ہلا دیں اس کی ساری ولا دور کر دیں اس کو دونوں جہانوں کا چین بخش دیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاندا کفے پا سمجھتے کفے پا کیا آپ بتائیے پاؤں کی ہتھیلی چلو بھائی پاؤں میں بھی اتھیلی ہوتی ہے اور بولو بول نہیں پائے بیچارے یوں صحیح بولا ہے پاؤں کے تلوے کفے پا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو تحفہ ملے گا قلم البنجال اب ہتھیلی تو ہاتھ کی ہتھیلی یہ پاؤں کی ہدھیلی پاؤں کی تلی تلا تلوا کفے دست ہتھیلی کفے پا پاؤں کا تلوا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعال محمد امام کو بھی چاہیے کہ اس طرح آپ نمازیوں کے دل میں اتر جائیں گے ان کا دروازہ بجا کے ان کی یاد سے نہ نظر آتا ہو تو پوچھا تو پھر برال آپ بول لیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا اس کے لیے امام صاحب کو جلدی نہیں اٹھانا پڑے گا تو امام کو تو تعجد پڑھنی چاہیے تھا یار ہمارے امام صاحبان تعجد بھی پڑھیں گے اشلاق چاشت بھی, بھی, بھی پڑھیں گے ابابین بھی پڑھیں گے تو امام کیسے کرے بابا جلدی سوئے امام بعض اوقات اماموں کی عادت ہوتی ہے کیونکہ ڈیوٹی ہارڈ نہیں ہوتی تھی تو رات کو دیر تک جاگتے ہوں گے تو لیکن اکثریت دیر تک نہیں جاگتی ہوگی کیونکہ امام صرف امام مت پر اتفاق کرے یہ ضروری نہیں ہے بعض اوقات تدریس ہوتی ہے بعض اوقات خود طالب العلم ہوتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس طرح ان کے مشاغل ہوا کرتے ہیں ایک تعداد ہے امام کی بلکہ شاید نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نکاح رجسٹرار بننے کی کوششوں میں لگے رہتے ہوں گے کسی طرح یہ مطلب اس میں مال کی برسات ہوتی ہے تو یوں بھی ان کی کچھ نہ کچھ مصروفیات ہوتی ہوں گی ٹیوشن پڑھاتے ہوں گے گھروں میں جا کے صبح سویرے پڑھانے جانا ہوگا تو اس لیے بھی ان کو جلدی سو جاتے ہوں گے کئی ایسے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ہوتے ہیں جامی عبد المدینہ کے مدرسین طلبائی کرام تو یوں یہ کر لیتے ہوں گے اپنا جو بھی حساب کتابیں گزارے گا مصروفیت تو ان کی رہتی ہوگی لیکن تحجد کو بھی اپنی مصروفیت میں جگہ دے دیجیے اللہ اللہ, اللہ یہ اپنے نے وہ حدیث سے پاک سنی ہوگی کہ خوبصورت چہرے والوں سے مدد طلب کرو استیانت کرو تو اس سے مراد جو لکھا گیا کہ اس کی شرح کہ جس کے چہرے پر عبادت کا نور ہو مراد یہ اچھا سید بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کا تو جو چہرہ مبارکہ تھا کھال کا جو رنگ تھا آپ سمجھدار لیکن ان کے چہرے پر عبادت کا نور صحابی رسول کے جنت میں پہلے آواز آ رہی تھی ان کی کہ جب وضو کرتے تھے دو رکعت پڑتے تھے حجت الوضو یہ انہوں نے بتایا بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو اب یہ کہ جو تہجد گزار ہوگا اس کے چہرے پہ نور ہوگا تو اس طرح اگر آپ عبادت گزار ہوں گے تو آپ کا دل بھی نرم رہے گا اس کی برکتوں سے انشاءاللہ اللہ اخلاق بھی درست ہوں گے یہ سارے کام ہوں اخلاص کے ساتھ اب دنیا کو سناتے رہیں گے تو نہیں چلے گا کسی ایک کو بھی اگر اپنے نفس کے لیے اس کے دل میں عزت داخل کرنے کے لیے اگر بتائیں گے تو تو یہ ریاکاری پھر کس کا نام ہے اللہ کے لیے کریں تو اس لیے مطلب امام اگر یہ سب کر لیں نا تحجد اشراق چاش تلاوت قرآن پھر اپنے و وظائف اپنا اگر شجرا ہے کسی سے بےعت ہیں تو شجر شریف کے اوراد یہ سب پڑھتے رہیں آپ کی آواز میں بھی انشاءاللہ اللہ اثر پیدا ہوگا آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا لوگ آپ کی سنیں گے لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ اس طرح دین کی خدمت میں آپ کو بہت مدد ملے گی اگر بے باک ہوں گے آپ جیسے بعض امام بڑے بے باک منہ پھٹ ہوتے ہیں اور پھر بدنام بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں لوگ خلاف ہو جاتے ہیں تو ایسو کی اللہ کسرت نہ کرے ہے نا امام وہ ہو کہ جس کو دیکھ کر یہ امام دلیل ہوتا ہے امام کو اچھا پائے گا نیک پرہزگار پائے گا تو ہو سکتا ہے اگر محلے میں کو غیر مسلم بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے کہ مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اگر امام جس طرح میں نے ارج کیا کہ وہ اس کا الٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی نوزب اللہ بولے گا یار یہ امام ہے ایسا ہوتا ہے امام جب دیکھو چھوٹ بولتا ہے جب دیکھو پیسے بٹورتا رہتا ہے تنخواہ کے لیے لڑتا تھا اس دن جھگڑتا تھا یا وہ فلا جائے گا تنخواہ زیادہ ملی مالو رکھ گیا یار یہ کوئی امام ایسا ہوتا ہے کوئی امام امام کو تھوڑا خود داری ہونی چاہیے اور دو پیسے کم میں بھی گزارا کر لینا چاہیے کیونکہ آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے آپ چادر ہے معمولی سا دھبا دھور سے نظر آ جائے گا اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے دین کا تحفظ ہے آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے دین کا نقصان ہے آپ ایک طرح سے آئیڈیل پرسنالٹی ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ بےوقوفی مت کرنا کہ یار وہ سعودی ادارے کا مینیجر ہے اس کو اتنی اتنی تنخواہ اور میں تو مسجد کا امام ہوں بڑے بڑے مینیجر سب تو میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے اور میری تنخواہ اتنی سی تو اللہ کے بندے آپ کو اللہ تعالی نے اتنی عزت دی ہے اس کی قدر نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف کوئی منسٹر آ جائے وہ کھڑا ہوں ایک طرف آپ کھڑے ہوں لوگ ہاتھ کس کا چومیں گے منسٹر کا نہیں چومیں گے وزیر کا نہیں آپ کا ہاتھ چومیں گے بچے کو دم کروانا ہے تو وزیر کو نہیں کہیں گے آپ کو کہیں گے مولانا بچہ آپ کو روتا بہت ہے دم کر دو جنازہ آ گیا تو وزیر اعظم بھی آ جائے نا تو آپ کے بھی جھگڑا ہوگا اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ وزیر صاحب آئیے جنازہ پڑھائیے بلکہ امام آپ ہیں جنازہ آپ پڑھائیں گے وزیر اعظم کا بھی آپ پڑھائیں گے یعنی کوئی بھی ہوگا مولا نہ پڑھائے گا عوام تو نہیں پڑھائیں گے طرح کے کوئی تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقصد دیا ایسی نادہ نہیں کرتے کہ دو ٹکے کی بات کرتے یار اس کو پیسے دیا اور میرے کو کم پیسے کیا چیزیں یار اس پر آپ بکنے والے اس لیے امام بنے اس لیے آپ نے علم دین پڑھا کہ آپ کو پیسے ملے تو آپ نے زندگی کی بہت بڑی بھول کھائی ہوئی ہے اللہ کے لیے علم دین پڑھنا ہے کیا پیارے آکا صلی اللہ تلیہ وسلم کا فقر اختیاری آپ بھول گئے فقر اختیاری تھا اختیار کیا تھا آپ نے کو کہ دو دو مہینے چلا نہیں جلا گھر میں اور ایک وقت کا کھانا کھایا دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھا کہ جس نے ایک وقت کا دیا دوسرے وقت کا وہی طاق کرے گا میرے آقا کا توکول بولو گئے جن کے فضائل پر آپ وہ بڑے طویل بیانات فرماتے ہیں اور اپنے لیے ہرس کا وہ سامان کرتے ہیں کہ مسلمان ہم سے بسن ہو تو ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے ایسے مت بنو کہ زمانہ زمان تھوک کر ٹال رہتا تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی, علی علی اللہ تعالیٰ علی محمد امام کو انفرادی عبادت کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے وہ سب سے جو انسب بلکہ ضروری اخلاق اچھی اگر نفلی عبادتیں نہ ہوں بالفرض اخلاق اچھے ہوں اگر نفلی عبادت کرتا اور اخلاق برے ہیں نا دل آزاروں سے بچ نہیں سکتا گناہوں سے بچ نہیں سکتا عزاء مسلم سے بچ نہیں سکتا اخلاق دل کے معاملے کو شاید ہم عبادت کے باب میں نہیں لے رہے نفلی نماز نفلی روزہ نفلی صدقات یا اس طرح دروشریف کی بات کتابوں کا پڑھنا ماشاءاللہ اللہ ان کو جس طرح ہم نے عبادت کے باب میں لیا ہے ہم نے ہمارے شاید اخلاق جو پوری تفصیل ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم نے عبادت کے باب میں لیا نہیں کہ یہ عبادت کی کس طرح کی قسم ہے اور اس کا کتنے عجر و ثواب ہے اصل وہ اولاد و ورظائب بہت اچھی چیز ہے لیکن میں نے بعض اولاد و ورظائب والوں سے مجھے تجربہ ہے دیکھا والا ہے تجربہ ہے کہ یوں ویسے آدمی بہت متاثر ہو کہ بڑا عبادت گزارا جب در کو جھکا ہوا ہے پڑ رہا ہے لیکن جب واسطہ پڑا ایک تو واقعہ نقش ہے میرے ذہن میں ایک صاحب تھے اپنے محلے کی مسجد میں کبھی ان کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے اتنے کہ سادہ لباس داڑھی پوری پرہیزگار بظاہر باعمل عید کا دن تھا داؤد اسامی سے پہلے کی بات کر یوں سمجھ لیجیے اپنے لڑکپن کی بات ہوگی عید کا دن تھا اور اتفاق سے وہ سامنے سے آ رہے تھے کہیں تو میں بڑی عقیدت سے بڑا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے میں بڑا جیسے گلے ملنے کے لیے عید کو تو ملتے نا گلے کوئی بھی نہیں تھا مطلب کوئی لائن بھی نہیں لگی ہوئی بھی تھی بھیڑ بھی نہیں تھی میں ملا تھا اس طرح انہوں نے مجھے ہٹا دیا ہے وہ نقش ہو گیا اگر کوئی تکلیف تھی تو وہ فرما دیتے کہ بیٹے میرے سینے بھی کرتے کوئی تکلیف تھی دو. تو تو آپ ہاتھ ملا ہاں بیٹا ناراض نہیں ہونا تو وہ بھی یاد رہ جاتا مجھے لیکن انہوں جس انداز میں ہٹایا نا مجھے مساج کیا میں نے معاف کیا نہیں اب تو ہو سکتا ہے یا نہ ہو اللہ بیچاروں کو بے سب بخشے ایک اور بھی مطلب صاحب تھے بڑے باعمل اور بس جو کہوں وہ کم میں مزید کوائف ان کے بیان نہیں کرتا لیکن بیچاروں کی جھاڑنے کی عادت تھی یہ میں نے دیکھا اور میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں اور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کیونکہ وہ مر جا تھے لوگوں کا رجوع تھا جسے شاید میں بھی کہوں کہ میری طرف بھی رجوع ہے ان کی طرف رجوع تھا تو لیکن وہ جس طرح ان کو جانتا میں نے دیکھا نا اللہ ان کو معاف کرنا اب وہ بےچارے ان کا تو پتا ہے کہ اب دنیا میں نہیں ہے اللہ بیچاروں کو بے حساب بخشے یوں پڑھائی اور بہت کچھ تھا ان کے پاس لیکن اخلاق جو میں نے دیکھا ہے یہ درست ہے کہ جو وظاہد کی کثرت کرتا ہے اس کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے کئی جگہ سنا گیا ہی. میرے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون عبادت گزار کہ ہر لمحہ ذکر اللہ میں گزرتا تھا کوئی لمحہ خالی گیا ہی نہیں غفلت میں گیا ہی نہیں کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں کہ بھی جو ثواب کا نہ ہو خود کو بھی کرتے نہیں تھے نا کوئی کام وہی وہ کام کرتے تھے سر جو ثواب کا جن کے بارے میں بیات کریم ہے ان نقل خلو کے <نَذِر> میرے مرشد ہوس پاک نے کس طرح صحرا نوردی فرمائی اور کیسے کیسے مجاہدات کیے کیسی کیسی عبادت کی کیا وہ جھاڑتے تھے دل کرتے تھے اور جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے کسی کی حفاظتیں کرتے تھے حضرت ابو مسعود بابا فرید الدین شکر علی رحمت اللہ الاکبر ان کے بارے میں اپنا جو فیضان ہے بابا فرید رسالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ ہر وقت دو زانو بیٹھتے تھے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور وہ اتنی تلاوتیں ایک ایک دن میں دو دو قرآن کریم بھی تلاوتیں ان کی لیکن ان کے بارے میں بھی کبھی کہیں پڑھانے کے کی بے وجہ جھاڑ دیتے ہیں لوگوں کو جس طرح ہمارے یہاں آج یہ ماحول دیکھا جا رہا ہے وہ ایک روایت ذرا بھر ممنوع شرح سے بچنا جنو انس کی عبادت سے بہتر ہے تو اب یہ کہ جنو انس کی عبادت کہ سو مبالغہ کر کے سمجھایا گئے تو ممنوع شرح تو اب یہ کسی کو بلا وجہ جھاڑ دیا یہ ممنوع شرعی بھی کتنا بڑا ممنوع شریف حرام ہے یہ ان میں لے آنے والا کام ہے مسلمان کو اس طرح ایزا دی اب وہ لاکھ دلائل خیرات شریف پڑتا رہے روزانہ ایک نہیں دس قرآن ختم کرتا رہے لیکن اگر اس نے بلا وجہ شریف کسی کو جھاڑا ہے یہ تو گیا نا کام سے بے شک یہ نفلی عبادتیں نہ کرتا لیکن مسلمانوں کے دل نہ دکھاتا ہوتا یہ فائدے نہیں امام نفل عبادت کرے بے شک تلاوت کرے و وظائف کرے کرے کرے کرے لیکن اخلاق درست رکھے ہاں دونوں میں سے کس پر ہاتھ رکھ رہا ہے یہ آفر ہو کہ یا تو آپ کو اس نے اخلاق کی نعمت دی جاتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے دل آزاری سے آپ کو محفوظ کیا جاتا ہے یا آپ کو تلاوت اور یہ سب بخشا جاتا ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں اور و بظائب کرتے رہیں گے مگر لوگوں کے دل آپ سے دکھا کریں گے ان دونوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھ دو تو میں دونوں ہاتھ رکھ دوں گا اس نے اخلاق پر کہ مجھے مسلمانوں کے دل آزاری گوبارہ نہیں ہے بلّہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم علی حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلی وآلی